عزیز خالص تیر کی دے کیڑی دار اخرت دے جو قیامت نو یاد رکھدا ہے ہمیشہ وہ انہم عندنا ل من المصطفین الاخیان ورذكر اسماعیل مرد مم. اللہ تعالیٰ مرد آخر کوئی جی. ہورا کیا جی. اللہ بنائی ہے کہ آپ مرد اتنا سونا لگنا ہے کہ دوسرے نہیں کرنا زیادہ اصل عورت وہی ہے انہاں مطلب اندر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 النار قل یا محمد قل انما انا منذر وما من الا انولہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ لا میں من مقدر ہے یعنی لا من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 جدی کشا جد ملا بار دام کون من آئی ماری ملک لے لما خلقت بیجدی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 معلوم ہویا منافقوں نہ چہر مسلمان نہ رہ سکتا ہے پمیاں جن چہر پتا نہیں چلیا جیسے پتا چل جاوے منافقوں تھڈا مارو فرانتر دو جنال پینا کھلو نہ چٹ دو اللہ دی سنت ہے فق رج نگل جا انہوں ساڑے جارہاں جو کا نہیں ساڑی محفل دانے رہ نکل جائے تو معلوم ہویا اپنی محفل دانے رہے نگل جائے تو سمجھ لگی سبحان اللہ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 اپنے رب میں حق کی کہتا ہوں بات کرتا ہوں فرمایا بلیسا ہوں میں ہک ایک گل کرنا پہ بلیسا کی املا نہ جہنم کم منتا بیا کمنائی میں پیچھے چلنے والے سارے جہنم بھر دیاں گا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 جنہ اپنے نفس کیتا کیتا نو خالش مخلش جنہ خالص بنا مخلصین ہو گئے ایک ہو گیا باہر پھر کدی لب گئی ہو گئے کیا کون اتنے پہنچے